عز اور یاد کرو جب اخذ اللہ, اللہ نے عہد لیا میس نبیوں سے لیا میساخ پکا وعدہ عالم ارواح میں ابھی کائنات نہیں بنی اللہ تعالی نے روحوں کو جمع فرمایا نبیوں کی روحوں کو اور ان سے فرمایا لما آتی تو کم من کتابیوں میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا ثم جا رسول پھر تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے مصدق لما محکم تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے لت مینبی ضرور ب ضرور تم ان پر ایمان لانا و اور ضرور بضر تم ان کے دین کی مدد کرنا یہ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے متعلق عہد لیا مفسرین اس پر یہ کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ جب نبی آخر ازما صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی آمد ہوگی تو انبیاء علیہ وسلاۃ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے پھر یہ کیوں کہا گیا کہ آپ ایمان لائیے گا اور آپ ان کے دین کی مدد کیجئے گا مفسرین نے فرمایا اس سے مراد تاکید کرنا ہے لوگوں پہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ تمام نبیوں کے سردار عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے خود حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسا علیہ السلام ہوتے اور میں مبوس ہو جاتا موسا علیہ صلاحت وسلام توریت پر عمل نہ کرتے بلکہ قرآن پر عمل کرتے میرے امتی بن جاتے تمام نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جب نبیوں سے یہ حد لیا گیا تو امتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس نبی پر ایمان رکھیں یہ گویا کہ یہودیوں عیسائیوں کو تمبی ہے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اخل تم اللہ دال اسری اور اس بات پر پکا وعدہ کر لیا کالو اقرنا انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا قالا اللہ تعالی نے فرمایا فش خدو بس تم گواہ رہو وہ انا مکم شاہ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر بلند والا ہے کہ حضور کی آمد سے ہزاروں سال قبل انبیاء کی روحوں سے عہد لیا جا رہا ہے حضور کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کی آمد کی خوشخبری سنائی کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اس پیارے نبی کا امتی بننے کا ہمیں شرف ملا لیکن افسوس ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اس قرآن نے تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے مگر ہمارا ظاہر باطن ہمارا فیشن ہمارا لباس ہمارے رسم و رواج ہمارے شادی بیاہ کی تقریبات کچھ یہودانہ ہیں کچھ یہودیوں کی تقلید میں ہیں تو کچھ عیسائیوں سے ملتی ہیں کچھ ہندوانہ رسم و رواج ہیں کاش نور قرآن سے میں سے منور ہو جائیں اور آج یہ نیت کر لیں کہ ہمیں حضور کی سیرت حضور کے کردار آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے فمن تولا بعد باد پس جو کوئی اس کے بعد منہ پھیر لے اور حضور پر ایمان نہ لائے فلا اکاحم پس یہی لوگ فاسق ہیں نافرمان فرمان ہے آج پوری دنیا میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کانسپٹ صحیح نہیں ہے خود مسلمانوں میں ایسے نادان پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی جہنم میں جائے گا یہودی جہنم میں جائے گا ہم ہی جنت میں جائیں گے دین اسلامی حق ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرو اس طرح کہتے ہیں کبھی وہ چرچ میں بھی جاتے ہیں مسجد میں بھی آتے ہیں مندر میں بھی جاتے ہیں گھنٹی بھی بجاتے ہیں بدھ کو سجدہ بھی کرتے ہیں سلیب بھی سجاتے ہیں بائبل بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں تو یہ مسلمان کہاں سے ہوا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک کی باقی نہ رہا تو قرآن مجید فقان حمید نے تا قیامت ایسے لوگوں کا رد کر دیا فرما دین اللہ کیا وہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں اگر تم اسلام نہیں لائے تم اسلام سے منحرف ہو گئے تو تم اپنا نقصان کرو گے اللہ کے لیے گردن جھکائے ہوئے ہیں من سماواتی بل اردی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے اون خوشی سے وہ کرہن اور مجبوری سے انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے فرما بردار ہے لیکن انسان اور جن میں جو مومن ہے وہ دل و جان سے فرما بردار ہے لیکن جو کافر ہیں وہ آج اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں اللہ پر ایمان نہیں لاتے لیکن جب ملک الموت انہیں سامنے نظر آئیں گے تو اس وقت وہ ضرور اسلام کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں گے قیامت میں وہ سجا کرنے کی کوشش کریں گے مگر ملک الموت نظر آ جائیں پھر ایمان قبول نہیں ہوتا وہ علہ جا اور اللہ ہی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے قل فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وما ان ضلع اور اس کلام پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا وما ان ضلع ابراہیم وہ اسماعیلا و اسحاق اور اس پر ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ صلاحت سلام پر اسماعیل علیہ السلام پر اسحاق علیہ السلام پر اور یاقوب علیہ صلاحت وسلام پر نازل کیا گیا ون اور جو حضرت یعقوب علیہ, علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی ہیں ان پر نازل کیا گیا وما تموسا و عیسا اور جو دیے گئے موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ون نبی یون اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے ان تمام کتابوں پر ان تمام وہی پر ان تمام صحیفوں پر ان تمام کلام الہی پر ہم ایمان لائے لان فربین احدم ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے سب پر ایمان رکھتے ہیں وہ نشن الہو مسلمون اور ہم اللہ ہی کے لیے گردان جھکانے والے ہیں وہ اب تک غیر السلامی دین پھر اسی نظریے کا رد کیا گیا جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے فلئی يُقْبَلَ مِنْهُ من ہو ہرگس وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا وہ الخاس اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا کئی فیاح اللہ قوم اس قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں عطا فرمائے گا کفرو جس نے کفر کیا باد ایمان ایمان لانے کے بعد کہ حضور کی آمد سے پہلے وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے جب حضور کی آمد ہوئی تو حضور کا انکار کر دیا وہ شہید رسول حق اور انہوں نے گواہی دی بے شک یہ رسول حق ہیں حضور کی آمد سے پہلے یہ گواہی دی اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا اللہ یہ دل اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اولائک جزاؤہم ان لوگوں کی سزا لانت اللہ بے شک ان پر اللہ کی لانت ہے یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا الملاکت اجماعین فرشتوں کی لانت ہے اور تمام لوگوں کی لانت ہے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار ان ظالموں کو اپنی رحمت سے دور کر دے تمام لوگوں کی لانت ہے مسلمان تو دنیا میں بھی لانت کرتے ہیں لیکن کل بروز قیامت ہر کافر دوسرے کافر پر لانت کرے گا خالدین فیحا ہمیشہ اس لانت میں اور عذاب میں گرفتار رہیں گے لا خف عن العذاب عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا ضرور اور وہ مہلت نہ دیے جائیں گے کافر یا وہ مسلمان جو کافر ہو جائے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو اس کے لیے عذاب کا بیان ہوا اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اللہ تابوال مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی وہ اسلح اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی صدر گئے فلّرفیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جب یہاں توبہ کا ذکر ہوا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کس کی قبول نہیں ہوگی اندی نفرو باد ایمان بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا سمس جادو کفر پھر مزید کفر میں آگے بڑھ گئے یہاں مراد ہے کہ مرتے وقت وہ کفر کی حالت میں مرے لن تو قبل ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی وہ الا لون اور یہی لوگ گمراہ ہیں ان لدی نفرو و ماں توفا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے کل بروز قیامت ان کے پاس زمین بھر سونا ہو اور وہ سونا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں پھر بھی اللہ کے عذاب سے کل بروز قیامت نہیں بچ سکیں گے تو ذرا غور کریں کل بروز قیامت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے ہرگز ہرگز نہیں بچ سکیں گے فلنگ یو قبالا من آشاد الف ہی اگر کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر سونا بھی دے تو کل بروز قیامت ہرگز قبول نہ کیا جائے گا الا اکل عذاب علیم یہی لوگ ہیں جن کے لیے درد عذاب ہے وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کفر پر خاتمے کا ذکر ہے جب بھی ہر نماز کے بعد فارغ ہوں ہر دعا میں یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے ایمان کی سلامتی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ اس کا وظیفہ بھی کریں ہو الرحیم عظرم مل کے پڑھ لیجیے ہو رشیم ہو الرحیم, حواللہ الرحیم واللہ الرحیم یہ سات مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں ان شاء اللہ تعالی ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں یا باری او. تو انشاء اللہ قبر میں جسم سلامت رہے گا تو یاد کرنے کے لیے حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے تین مرتبہ یا باری او. یا باری او. یا باری او. اللہ تعالی قبر کے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور تیسرا پارہ ہم نے مکمل کیا ان تین پاروں میں جو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے